اعوذ باللہ من بسم اللہ تلین یحوزو نفی آیات نا فارض ان غیر یہ زجر ہے اور ایسی محفلوں میں شرکت سے روکا جا رہا ہے جن محفلوں میں آیاتِ قرآنیہ سے تمسخر کیا جائے حق کا مزاق اڑایا جائے اور جب تم دیکھے ان لوگوں کو یخوزونا جو بیہودہ بحثیں کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں فعارض ان تو تو ان سے کنارہ کشی کر حتیٰ یحو زفی حدیث غیرے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں جن مجالس میں اللہ کی ایتوں کے متعلق غلط بحثیں کی جائیں شرکیہ محفلیں بدعت پر مبنی محفلیں ان میں شرکت سے منع کیا وہ اما یونس شیتان اور اگر تجھے بھلا دے شیطان یعنی یاد نہ رہے کہ اس محفل میں تو نہیں بیٹھنا تھا فلا ت کود بادت تو نہ بیٹھ یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ باد ذکر کا ایک معنی ہے یاد آنے کے بعد یعنی جو ہی یاد آیا کہ اس محفل میں بیٹھنا تو ہمارے لیے مناسب اور جائز نہیں تو وہاں سے اٹھ جائی دوسرا معنی ہے ذکر نصیحت کرنے کے بعد یعنی تبلیغ کی غرض سے انہیں نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو نصیحت کرنے کے بعد وہاں سے چلے جائیں وہ ماں الزین یتکو من حساب من شعین اور نہیں ہیں ان لوگوں پر جو بچتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے ان مزاق کرنے والوں کے حساب سے من ان کوئی بوجھ کہ ہم اگر ان میں نہیں بیٹھیں گے نہیں روکیں گے تو وہ گمراہی کی طرف چل نکلیں گے تو اس کا وبال شاید ہم پہ آ جائے فرمایا ان لوگوں پر کوئی بو نہیں ہے ولاکن ذکر لیکن نصیحت کرنی ہے انہیں سمجھانا ہے لہم یتکون تاکہ وہ بچ جائیں بیہودہ بحثیں کرنے سے اور دین کا مزاق بنانے سے وزار الزین یہ بھی زجر ہے جی پہلے کہا جس مجلس میں آیات الہی کا تمسخر اڑایا جائے اس مجلس میں مت بیٹھو اب فرمایا جو بھی دین کا مخول کرے اور دین کے احکام کا مزاق بنائے اسے چھوڑ دیں وزر الزین اور چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اپنے دین کو لائے و لہ کھیل اور تماشا یہ عرسوں قوالیاں تبلے سرنگیاں میلات کے جلوس ان میں بیت اللہ کے ماڈل رات کو بازاروں کا سجانا مرد و خواتین کا مخلوط طریقے سے وہاں جانا بھنگڑے ناچنا یہ ہے جی اتخذو دینہم دین لائے و لہوا آج کئی ایسی محفلیں بھی ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں جہاں اللہ کے گھر میں چیروں پر سنت رسول بھی ہے اور وہ ناچ رہے ہیں کود رہے اور وہ جو سیفی فرقہ ہے ان کے لوگ کوئی اشارے کرتے ہیں اور لوگ تڑپنے لگتے ہیں یا جیسے جسم میں بجلی آ گئی ہے تو مسجد میں کودتے ہیں بھاگتے ہیں تو یہ دین کو مزاق بنانا ہے کھیل اور تماشا بنانا ہے وغرت حم الحیات النیا دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے وَذَكِّرْ بِهِ بھی اور میرے پیغمبر ان کو نصیحت کر بھی ایبل قرآن قرآن کے ذریعے انتب سالہ نَفْسٌ تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی بما کا سب اپنے آمال کی وجہ سے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے لہ صلاحہ مندون اللہ ولیون اس طرح گمراہ ہونا کہ کوئی اس کے لیے حمیتی بھی نہ ہو اور کوئی اس کے لیے سفارشی بھی نہ ہو وہ انتا اور اگر وہ بدلے میں دے دے کل عَدْلٍ سارا بَدْلَا مراد فدیج جی لا خز منہا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا نہ کوئی حمیتی نہ سفارشی نہ رشوت اولا اکلزی نہ اب یہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں پھنس گئے ہیں بیما کا سبو اپنی کمائی کی بنا پر بما کا سبو آ مال طبلے اور سرنگی اور آلات مزامیر کو معرفت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں لہم شراب من حمیمن ان کے لیے پینا ہے گرم پانی اور دردناک عذاب ہے سبب ان کے کفر کرنے کے کل اندو مندو نلا مالا ینفا یہ سابقہ دلائل کا سمرا ہے جی سمرا دلائل سابقہ سابقہ جتنے دلائل گزرے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ ہماکن بھی اللہ ہے اور ہمادان بھی اللہ ہے مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے یہ ان دلائل کا خلاصہ تھا نتیجہ کیا نکلا میرے پیغمبر آپ کہیں اندو مندو نلنا کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو ہمیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور ہمیں نقصان بھی نہیں دے سکتے یعنی غیر اللہ کو پکاریں کہ ہمارا نفع اور نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں وہ نرد و بنا اور کیا ہم پلٹ جائیں اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں بعد از ہدا اللہ ہو. بعد اس کے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا شرک سے اللہ نے ہمیں بچا لیا غیر اللہ کی پوجا پاٹ اور پکار سے ہمیں بچایا تو ہم پھر شرک کی طرف چلے جائیں کلزی اس شخص کی طرح وت ہو شیاتینوں بھٹکا دیا ہو جسے شیطان نے استہوت رستہ بھلا دیا بھٹکا دیا ہو اس کو شیتانوں نے جنوں نے فی الض جنگل میں حران جبکہ وہ حیران و پریشان ہو شیطانوں نے جنات نے اسے رستہ بھلا دیا جنگل میں بھٹک رہا ہے لہو و صحابوں یدو لہو ال اس کے دوست اس کو آواز لگاتے ہیں ال الہدا رستے کی طرف ایتنا ہمارے پاس آ جا لیکن وہ کسی کی بات کو سنتا نہیں جنات اسے اس طرح متوجہ نہیں ہونے دیتے کل میرے پیغمبر کہ ان ہد اللہ ہے یقیناً اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے بے شک رہنمائی اللہ کی حول ہدا وہی حقیقی رہنمائی ہے وہ عمرنا نل اور میرے پیغمبر کہ او ہمیں حکم دیا گیا ہے لے نسل مال رب العالمین کہ ہم فرما بردار رہیں رب العالمین کے ہم اسی کے سامنے جھکتے رہیں اسی کے پیروکار رہیں اسی کی عبادت کرتے رہیں و ان عقیم اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ قائم رکھو نماز کو و ہو اور اسی سے ڈرو وہی الح تو شرون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اکٹھے کیے جاؤ گے تو شرون وہی خلق سماوات و دسویں عقلی دلیل ہے جی گیارہ عقلی دلائل صورت انام میں آنے نو بیان ہو چکے اور یہ دسویں عقلی دلیل ہے دعوے توحید پر وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق لے از ہارل ہک و یوم یقولو جس دن وہ کہے گا کن حشر ہو جا ف تو حشر ہو جائے گا کلہل حق اس کا کہنا حق ہے ولہ ملک اور اسی کی بادشاہی ہے جس دن پھونکا جائے گا سور میں آخرت کی بادشاہی بھی اسی کی ہے عالم الغیب و جاننے والا ہے پوشیدہ چیز کو اور ظاہر چیز کو الغیب ما غاب عن الناس جو لوگوں سے غائب ہے وہ الحکیم القبیر اور وہ حکیم بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے کتنی صفتوں کو یہاں ذکر کر دیا جی خالق ہونا قادر ہونا مالک ہونا عالم الغیب ہونا حکیم ہونا خبیر ہونا جب یہ ساری سفتیں میری ہیں تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو کہ اس کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کو کوئی نہیں و از کال ابراہیم ہے جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو دیکھیں ما قبل سے کلام بالکل غیر مربوط ہو گئی ہے پیچھے کیا بیان ہوتا آ رہا ہے اللہ نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا اپنے عالم الغیب ہونے کا ذکر کیا اپنے الحکیم الخبیر ہونے کا ذکر کیا یہ سب کچھ بیان کرتے کرتے اللہ کہتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا تو بظاہر اس کا کوئی ربط نہیں ہے ماقبل کے ساتھ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو اصطلاحات بیان کی قرآن کی اس کے ذریعے صورت کی آیتیں آپس میں مربوط ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اقلی دلائل کے بعد یہ دلیل نقلی ہے دلیل نکلی از ابراہیم تفصیلن اور باقی انبیاء سے اجمالن دلیل نکلی بیان کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے جی اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا دعوے توحید صرف عقل کے مطابق نہیں ہے نقل کے بھی مطابق ہے پہلے نبیوں نے بھی اپنی اپنی قوم کے سامنے اسی کو بیان کیا تھا ہمارا دعوی توحید صرف عقل کے مطابق نہیں نقل کے بھی مطابق ہے تمام نبیوں نے یہی بیان کیا تھا جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آذر کو اتتخذ من آل کیا کیا پکڑتا ہے بتوں کو معبود انی ارا کا وقوما کا فیضلال مبین میں دیکھتا ہوں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ میں منفی رنگ زیادہ ہے باقی سارے نبی یہ کہتے آئے او بد اللہ مالک من الہ غیرو او بد اللہ حضرت ابراہیم نے ضرب لگائی ہے مشرقین کے معبودوں پر کیا تو بتوں کو معبود بناتا تو بھی کھلا گمراہ ہے اور تیری قوم بھی کھلی گمراہ ہے و کزا ل نوری اسی طرح ہم نے دکھائے اسی طرح یعنی جس طرح ابراہیم کو بتایا کہ بت عبادت کے لائق نہیں جس طرح ابراہیم کو بتایا کہ بت عبادت کے لائق نہیں اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو ملکو تو والارض ارض عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے مراد دلائل توحید ہیں قدرت الہی کی آیات مرادیں زمین و آسمان میں عجائبات اور قدرت الہی کے آیات والے یقو نام من الم ہے جی اور لام تعلیلی ہے یہ سب کچھ ہم نے اسے کیوں دکھایا یعنی زمین و آسمان میں توحید کے دلائل عجائبات تاکہ وہ ہو کا مل یقین کرنے والوں میں سے فلما جن علیہ اللیلو پھر جب چھا گئی اس پر رات راہ کو بن ابراہیم نے دیکھا ایک ستارے کو تو فرمایا ہاضا ربی یہ میرا رب ہے یعنی تحقی کہا تحقی یہ میرا رب ہے یا حمزہ استفہام کا معذوف ہے احاذہ ربی کیا یہ میرا رب ہے یا ہاضا ربی فی میں یہ میرا رب ہے تمہارے عقیدے کے مطابق جلالین یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علیز و بلا علیز ستارے کو اپنا رب مانا اور شرک کا ارتکاب کیا جس طرح مرزئی کہتے ہیں فلما آفالا پھر جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا لا او ہبو اے لا جیسے سورت بقرہ میں ہم نے پڑھا یحبونہم ہبو کا ہب اللہ اے کا عبادت اللہ تو او ہبو میں عبادت نہیں کرتا چھپ جانے والوں کی فلمارال رال کا مرا پھر جب ابراہیم نے دیکھا چاند کو بازے چمکتا ہوا کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ چھپ گیا تو فرمایا اگر مجھے ہدایت نہ دیتا میرا رب تو میں بھی ہوتا گمراہ لوگوں میں اور چاند کی پرستش کرتا رہتا فلما راج شم سا تن پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا کہا یہ ہے میرا رب ہاضا اکبر یہ واقعی بہت بڑا ہے فلما افلت پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم انی بری ام مما کون میں بیزار ہوں تمہارے شریک بتانے سے میں بیزار ہوں تمہارے شرک کرنے سے انی وجہ تو وجہ میں نے تو سپرد کر دیا اپنا چہرہ اس ہستی کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ہنی فن یک سو ہو کر وہ ماں آنا من المشرقین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں نے اپنا سب کچھ اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دی ہے وہ ہا اور جھگڑنے لگی ابراہیم سے اس کی قوم اس مسئلے میں قال حضرت ابراہیم نے کہا تو فی اللہ ہے فلّاہ ہے ایفی توحیدی ہی مدارک قد ہدانی الت توحید کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں وقد حدان اور اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ولا اخاف ماتشر کن ابھی ایک سوال کا جواب ہے جی. مشرقین نے حضرت ابراہیم سے کہا ہمارے محبود جو ہے نا یہ تجھے نقصان پہنچائیں گے تجھے پکڑیں گے تو اس کی ان کی پکڑ میں آئے گا اس کا حضرت ابراہیم جواب دے رہے ہیں میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اللہ ربی شیا لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے استثنا منقطع ہے جی اللہ بمین لاکن لیکن جو چاہے میرا رب اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا نا تو وہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا واسع ربی کلّہ شعین علمہ احاطہ کر لیا ہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا افالات کروں تم سوچتے کیوں نہیں ہو وہ کیفا اخاف اور میں کیوں ڈروں ماں اشرک تم ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں ولاخافون اور تم نہیں ڈرتے ہو کہ تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ ماں ان چیزوں کو لمیونزل بھی, بھی اے بے معبودیت ہی تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو جن کی مابودیت کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری فعی الفریقی نے احک و بل دو جماعتوں میں سے کون احقو کو زیادہ مستحق ہے بالامن امن کا الامن من العذاب فی الدنیا ول آخرہ دونوں فریق سے مراد کون سے ہیں تم یا میں تم مشرقین یا میں مواحد ان کو تم اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ امن عذاب سے اس کا مستحق کون ہے اللہ زینہ آمن اد خال یہ درمیان میں اللہ کا کلام آ گیا اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ امن کا مستحق کون ہے یا یہ کلام ابراہیم ہے جی ان کے اپنے سوال کا جواب ہے فائ الفریقین احق کو اس کا خود انہوں نے جواب بھی دیا جو لوگ ایمان لائے بلام یلبسو ایمان احم اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ الا لمل الامن یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے پھر دنیا بل صحابہ نے یہ سنی تو صحابہ نے اس ظلم سے محسوس کیا گنا ڈر گئے کہ گناہ تو ہر بندے سے ہو جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ ظلم کو ملانا تو یہ تو گنا تو ہم سارے لوگ کرتے ہیں ہو جاتے ہیں گنا تو آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے پھر آپ نے وہ آیت پڑی ان شرک کا لزیم یہ بخاری میں جی سفر نمبر چھ سو ہے اور جلد دوسری ہے. اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا شرک سے پرہیز کیا اور شرک سے اپنے آپ کو بچایا وہی ہیں محتدول ہدایت یافتہ امن بھی انہی کے لیے دنیا آخرت میں اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں تل کا حجت یہ ہماری دلیل ہے آتی ابراہیم جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم کو قوم کے مقابلے میں یہی دلیل جو پیچھے گزری جی ستارے کو دیکھا چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا فرمایا اسے رب مانتے ہو یہ تو اپنے وجود کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے یا ساری وہ دلیلیں مراد ہیں جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی نر درجات من منشا ہم بلند کرتے ہیں درجے جن جن کے ہم چاہتے ہیں ان رب کا حکیم ان علیم بے شک رب حکیم بھی ہے علیم بھی ہے بابا حبنا الحو اسحاق ابراہیم کے بعد سولہ نبیوں کا تذکرہ اجمالا اور ہم نے بخشا ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب کلن ہدینہ سب کو ہم نے ہدایت دی وہ نوہن ہدئی نا من قبل اور حضرت نوح کو ہم نے ہدایت دی من قبل من قبل ابراہیم ابراہیم سے پہلے وہ منظوریت ہی اور اس کی اولاد میں سے یہ ضمیر مجرور کئی مفسرین نے حضرت ابراہیم کی طرف لوٹائی ہے ابراہیم کی اولاد میں ہوئے داؤ سلیمان مگر یہ صحیح نہیں ہے جی حضرت یونس جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کی ضروریت میں نہیں ہے اور یہاں حضرت یونس کو بھی ضروریت میں گنا حضرت لوت بھی ضروریت میں نہیں ہے چچا کے بیٹے ہیں تو صحیح کال یہ ہے کہ بھائی میں ہی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے نو کی طرف اور حضرت نو کی اولاد میں اب کوئی اشکال نہ رہا جی داود کو نو کی اولاد میں ہم نے ہدایت دی داود کو سلیمان کو ایوب کو یوسف کو موسا کو ہارون کو اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اس طرح ہم نے نبیوں کو بدلے عطا کی اور ہم نے ہدایت دی زکاریا کو یاحیہ کو عیسیٰ کو الیاس کو کل من سالین یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے اور ہم نے ہدایت دی اسماعیل کو یسا کو یونس کو لوت کو اور سب کو ہم نے فضیلت دی جہان بھر کے لوگوں پر وقت کے لوگ مراد جی ان کے زمانے کے لوگ یہ سولہ نبیوں کو اللہ نے نام گنے جی نام حضرت ابراہیم کا ہو گیا جی آگے ایک اصول بیان کیا جی ہم ان اور کچھ ان کے باپ دادا تھے یہ جو سترہ گنے ہیں نا کچھ نبی ان کے باپ دادا تھے وہ ہیں اور کچھ ان کی اولاد تھے وہ اخوان کچھ ان کے بھائی تھے اب یہ سارے نبیوں کو گن لیا جی حضرت ابراہیم کو تفصیل سولہ نبیوں کے نام لیے باقیوں کو بالکل اجمالن ذکر کیا جی بھائی ہم نے ان نبیوں کو چن لیا تھا وہ دئی ناؤ مستقیم اور ہم نے ان کو دکھائی تھی سیدھی سیدھا رستا ہم نے ان کو سیدھے رستے پر چلایا تھا یہ سارے نبی سراتے مستقیم پر چلتے تھے زال کا اللہ یہ ہے ہدایت اللہ کی یہ جو دین ہے نا سارے نبیوں کا یہ ہے اللہ کی ہدایت یادی بھی میں شاؤ من اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اصل ہدایت ان نبیوں کے دین پر چلنے میں ولو اشرک اور اگر بالفرض والمحال یہ نبی شرک کرتے نا لابطان ماکانو یا ملون ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سارے انبیاء جو تھے یہ سرات مستقیم پر چلتے ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس میں شرک موجود نہ ہو جس رستے میں شرک موجود ہے جس رستے میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے وہ سرات مستقیم نہیں ہے یہ لا فرضی ہے جی. انبیاء سے کبیرہ گناہ تو اپنی جگہ پہ رہ گئے سغیرہ گناہ کا ارتکاب بھی نہیں ہوتا جی معصوم انل الخطا والاسیان اسیان ہونا یہ نبوت کی وصف ہے جی اصل میں شرک کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ انداز اپنا لیا سمجھانا ہمیں مقصود ہے کہ شرک اتنا کبھی غلیظ گنا ہے کہ میرے نبی جو اتنے درجوں والے ہیں اگر ان سے بھی شرک کا ارتکاب ہوتا تو میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہوں. تو انبیاء سے کہہ کے ہمیں سمجھانا مقصود ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے خود بھی شرک سے بچا جائے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ غلط فہمیوں کی وجہ سے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں انہیں بھی سمجھایا جائے اور بتایا جائے تاکہ وہ شرک سے بچ جائے یہ آمال سالحہ کے لیے زہر قاتل ہے الا کلزی نا آتی الکتاب یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی شریعت دی نبوت دی فی یکر بےحا ہا الا ہا اولا اہل مکہ کفار مکہ بس اگر انکار کریں گے بہا ان دلائل توحید کا یا نبوت کا اور مدارک نے لکھا بے آیات القرآن قرآن کے ان دلائل کا اگر یہ اہل مکہ انکار کریں گے نا فقد مکل نہ تو ہم نے مقرر کر دیا ہے اگر انکار کریں ان آیات کا اہل مکہ تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں بہا ان کو ماننے کے لیے قومن ایسے لوگ لئی سو بہا بے کافرین جو ان ایتوں کے منکر نہیں ہوں گے یہ قومن من سے مراد ہیں جی صحابہ اگر اہل مکہ انکار کر رہے ہیں تو ہم نے پھر ایسے لوگ کھڑے کر دیے نا جو ان آیات توحید کو مان رہے ہیں یہ بھی صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے جی اولائک الاکلزین حد اللہ یہ وہ لوگ ہیں کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جی مذکورہ جو پیچھے سارے نبیوں کا ذکر ہوا یہ وہ لوگ ہیں ہدایت دی ان کو اللہ نے ہدا اللہ ہدایت دی ان کو اللہ نے فب ہدا ہو میرے پیغمبر آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کیجئے فب ہدا ہدا طریقہ طریقہ تو ہم ایمان ایمان توحیدی و اصول ڈو ن شرائے شریعتیں ہر نبی کی الگ الگ رہی ہیں تو یہ جو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کیجئے اس سے مراد ہے اصول دین توحید ایمان کو لاسالوں کو ملئی اجرا میرے پیغمبر کہ میں تم سے نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی مزدوری کوئی اجرت ان ہوا اللہ ذکر اللہ نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے جہان بھر کے لوگوں کے لیے ہوا قرآن نہیں ہے وہ قرآن مگر نری نصیحت ہے عالمین کے لیے وما قدر اللہ کا قدرے شکوہ شکوہ بھی پھر جواب شکوہ بھی اس کالو کے ساتھ جس کال کو اللہ نے ذکر کیا یہ مشرقین مکہ نے یہود کے سکھانے پر کیا تھا جی کیونکہ یہ اعتراض یہود کے سکھانے پر مشرقین مکہ نے کیا اللہ نے جواب کا رخ بھی یہودیوں کی طرف موڑ دیا انہوں نے سکھایا تھا انہیں یہ اعتراض وما قدر اللہ کا قدرے اور لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا ماں ازم اللہ حق کا تعظیم ہی کیسے قدر نہیں کی از کالو جب وہ کہنے لگے ماں انزل اللہ ولا بشر من شیین اللہ نے تو بشر پہ کوئی چیز اتاری نہیں یہ کہہ کے انہوں نے اللہ کی ناقدری کی یہ کہنے والے کون ہیں مشرقین مکہ کن کے بھڑکانے اور سکھانے پہ کہہ رہے ہیں یہود لہذا اللہ نے بھی روے سخن یہودیوں کی طرف موڑ دیا کول جواب شکوا میرے پیغمبر جواب دے من انزل کتاب یہ جو کہان نہیں اتاری اللہ نے بشر پہ من شعین کوئی چیز شعین سے مراد ہے وہی وہی کتاب نبوت میرے پیغمبر جواب دے کس نے اتاری تھی وہ کتاب جسے منسا لے کر آئے تھے جو نور تھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے تجالو نا وہ کراتیس تم نے کر دیا اس کو ورک ورک کراتیس ٹکڑے ٹکڑے, ٹکڑے یعنی تحریف کر دی مطلب کی چیزیں ڈال دی اور جو تمہارے خلاف پڑتی تھی انہیں تم نے نکال دیا اس کو آگے بیان بھی کیا جا رہا ہے تب دوں تم اسے ظاہر کرتے ہو یعنی جو تمہارے خلاف نہیں تم اس کتاب کو ظاہر کرتے ہو بخفونا کثیرن اور بہت ساری باتوں کو چھپاتے ہو جو تمہارے خلاف ہیں جس میں توحید کا ذکر ہے آخری نبی کا ذکر ہے آخری نبی کی صداقت کا ذکر ہے اس کو تم چھپاتے ہو وہ الم تم معلوم ہو اور تمہیں سکھایا گیا ماں وہ سب کچھ لم تعلمو جو تم نہیں جانتے تھے ولا آبا اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے اس طورات کے ذریعے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا یہ جو میں نے صورت نسا میں علامہ کا معلم تکن تعلم پر بحث کی تھی کہ مبتدعین کہتے ہیں کہ علامہ ما کا ماں ما عموم کے لیے جو جو چیزیں آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں یہاں دیکھو وہی المتم ہے لمتا لمو ہے ماں ہے تو یہاں بھی ماں عموم کے لیے بنے گا یہ یہودیوں کے حق میں آیا ہے ہر چیز یہودیوں کو سکھا دی گئی یا دین کے معاملے میں جو ضروری ضروری چیزیں تھیں وہ انہیں سکھائی گئیں کو کہہ دے ان ذلا یوں ہوگی جی عبارت فیل ماذوف ہے جی انزلہ اللہ۔ یہ جواب ہے جی من انزل کتاب الزیجا بھی موسا کا کہ اتارا ہے اس تورات کو اللہ نے سما ذر فی خوز پھر چھوڑ دے ان کو فی خوز ان کے باطل خیالات میں لابون کھیلتے رہیں حضرت شاہ عبد القادر محدس نیلوی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا چھوڑ دے ان کو اپنی بک بک میں خوص بک بک کرنا بحث کرنا فضول گفتگو کرنا وہ کتاب انزلنا ناؤ مبارک دلیل وہی دوسری جی جو دعویٰ حضرت ابراہیم کا تھا اور جو مسئلہ تمام امبیا نے اپنے اپنے وقتوں میں بیان کیا یہ قرآن بھی اسی مسئلے کو بیان کرتا ہے یہ مانا ہے جی وہ کتاب اور یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو بڑی بابرکت کتاب ہے تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں یہ کیوں اتاری ہے لے تنظیرا امل قرآ تاکہ آپ آگاہ کریں ام قرآ کو مکہ بستیوں کی ماں اہل مکہ ومن ہولا اور ارد گرد کے لوگوں کو پوری دنیا مراد ہے ولدین یو مینونا آخرہ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں نا یوں مینون بھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں خوف الہی ہوگا تکوا ہوگا تو تقوی اور خوف الہی رکھنے والا ہی قرآن پر ایمان لا سکتا ہے وہ مالا سلافزون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ من ازلم زجرج کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ کازے بن اور استفام انکاری ہے جی یعنی اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ کا شریک بناتا ہے اوکالا اوہیا یا وہ کہتا ہے میری طرف بھی وہی کی جاتی ہے جیسے مسلمہ کا ذاف تھا مرزا قادیانی ہے کہتے ہیں مکے میں بھی ایک آدمی تھا جو کہتا تھا مجھ پہ بھی وہی اترتی ہے و لم یو ہے لیا حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وئی نہیں کی جاتی و من کالا اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو کہتا ہے سا میں بھی اتار سکتا ہوں مسلم انزل اللہ اس کی مثل جو اللہ نے اتارا اس جیسا قرآن اور وہی تو میں بھی اتار سکتا ہوں ایک اور جگہ پہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا جو آپ پڑھیں گے وہ کالو لو نشا لکول نا مسلح کالو لو نشا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں ولا اترا تخویف اخرویہ جی کبھی توں دیکھے جب ظالم ہوں گے فی غمرات المعت موت کی تلخیوں میں غمرات شدائد شاہ بل اللہ صاحب نے میں کیا جی ول ملائے کا تو اور فرشتے پھیلانے والے ہیں اپنے ہاتھوں کو یہاں بھی ملائکہ آ گیا جی روح قبض کرنے والے جگہ جگہ اللہ نے اس کو ذکر کیا تبفت ہو کل بھی ہم نے پڑھایا جی تب فت ہو نا ان کو فوت کرتے ہیں ہمارے رسل یہ جو سورج سجدہ ہے سورج سجدے کی آیت نمبر گیارہ ہے وہاں اللہ نے کہا یتب فا کم مالا کل موت وہاں واحد کسی کا بولا مالاکل موت اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ ایک ہی ہے تو باقی جتنی آتے ہیں تبفت و روسولونا روسولو نا ول ملا کا ان سب کو کدھر لے جائیں گے تو سورج سیدہ میں جو ملک الموت بولا اس سے مراد اسم جنس ہے اسم جنس جو سب فرشتوں کو شامل ہے جتنے رو قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ سب کو شامل ہیں اور ملائکا بڑھانے والے ہیں اپنے ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں اخرجو انفسا کوم نکالو اپنی جانیں علیما تجزا آج تم کو بدلا دیا جائے گا ضلت کا عذاب بیماکن تم تکولون اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر نا ہک باتیں اللہ ان کی نہیں موڑتا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ سے باتیں منوا لیتے ہیں اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے بکن تم انیاتی دستک اور تم تھے اللہ کی ایتوں کے ساتھ تکبر کرتے ولا کا تم یوکالحم ان سے کہا جائے گا آئی تو تم آ گئے ہو ہمارے پاس فرادا تنہا تنہا اکیلے آ گئے ہو کما خلقناکم اول مر جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار بترک ما خولناکم اور چھوڑ خول ناکم آ تئی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا مال اولاد کوٹھیاں کاریں مربے پیسہ کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ نہیں آئی اور تم چھوڑ آئے ہو ماں وہ سامان جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا راز کم اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو وما نراما کم شفا اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی الزینہ زام تم جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا انا فی شرکا کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ تمہارے سفارشی بھی آج نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں <تصف> تو کہانیاں بناتے تھے نا کہ قبر میں پوچھا بھائی من رب نے کا میں شیخ عبد القادر جی لانی کا دھوبی ہوں اللہ نے فرمایا وہ تمہارے سفارشی آج نظر نہیں آ رہے لکت تک بائی بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے جو آپس کی محبتیں تھی پیار تھے پیر بھائی پیر بہنے کوئی بھی نہیں یہ رشتے سارے ٹوٹ گئے وز اللہ ان کون تم اور گم ہو گئے تم سے جو تم دعوے کیا کرتے تھے بڑی پہنچی ہوئی سرکار کو پکڑ رکھا ہے جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار کا لڑ پکڑا ہے ہمیں کیا فکر ہے وہ جو تم دعوے کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو گئے ان اللہ فالک الحب ونوا گیارہویں عقلی دلیل جی یہ جو آیت گزری اللہ مرنے والے کو فرشتے کہہ رہے ہیں جو اس کی روح قبض ہو رہی ہے کہ اکیلے ہی آ گئے ہو نہ بھائی نہ بیٹے نہ اولاد نہ مال نہ دولت اور نہ تمہارے وہ سفارشی تمہارے وہ معبود تمہارے وہ مشکل کشا کوئی بھی آج تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں اس آیت کے ہوتے ہوئے پھر قصے بنانے کہانیاں بنانی خواب بیان کرنے جھوٹے واقعات ممبر پہ بیان کرنے اللہ انہیں ہدایت نصیب کر دے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما دے یہ جو دسویں عقلی دلیل ہے نا جی. آگے صورت کا دوسرا مضمون آ رہا ہے جی نفی شرک فیل نیازیں صرف اللہ کے نام کی دو اور غیر اللہ کے نام کی نیازیں نہ دو یہ عقلی دلیل اس کا مبدہ بھی ہے جی نفی شرک فیلی کا مبدہ بھی اللہ یہاں وہی وہی چیزیں گنیں گے جن سے غیر اللہ کی نیازیں دی جاتی ہیں اللہ کہیں گے یہ سب کچھ تو بنانے والا میں ہوں تو پھر انہیں میرے نام پہ تقسیم کرو نا یہ ہے جی نفی شرک فیلی کا مبدا اور گیارہویں عقلی دلیل ان اللہ فالک الحب ونوا بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے الحب دانے کو ونوا اور گٹھڑی کو وہ جو ذمہ دار بو کے آ زمین میں اللہ نے اس گٹھڑی کو اس دانے کو پھاڑ دیا یوخرج الحیہ من میت نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے زال کو ہو یہ ہے تمہارا اللہ اناتو فکون پھر تم کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہو معبود تو یہ ہے نظر و نیاز کے لائق تو یہ ہے جس نے زمین کے اندھیروں میں گٹھلی اور دانے کو پھاڑ دیا فالک ال اسبا پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کو کس سے رات کی تاریخی سے جان سکن اور اس نے بنایا رات کو آرام کے لیے وہ شمس ول سورج اور چاند سورج اور چاند کو بنایا حساب کے لیے سورج اور چاند کے ذریعے حساب کرتے ہیں کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے غالب علم والے کی طرف سے واہز جانکم الجوم اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو لیتا تدو بے تاکہ تم را پاؤ ان ستاروں کے ذریعے فیض الماتل برے ول جنگل اور سمندر کے اندھیروں میں جس زمانے میں یہ سڑکیں نہیں ہوتی تھیں راستے نہیں ہوتے تھے تو ستاروں کے ذریعے لوگ راستے تلاش کرتے تھے مل کو بھی پتا ہوتا تھا اور عام جو ذمہ دار تھے سمجھدار تھے انہیں ستاروں کی چالوں کا پتا ہوتا تھا یہ مطلب ہے تم راستہ پاتے ہو کد فصل نیات ہم نے کھول کھول کے سنا دیے آتے لے کومی یا لمون یا لمون یونیبون جاننے والے لوگوں کے لیے یعنی انابت رکھنے والے وہ وَا ولزی انشا اور وہ ہی ہے جس نے تمہیں نکالا پیدا کیا من نفسن واحدہ تن ایک جان سے آدم مراد وہ پھر تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے پھر دنیا وہ اور سونپے جانے کی جگہ فل یا فل کابر امانت رکھے جانے کی جگہ وقت فصل نلیات ہم نے کھول کھول کے سنا دیے آتے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یعنی انابت وہلزی انزل من سما مان اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی فاکرج نا بھی نبات کل پھر ہم نے نکالے اس پانی کے ذریعے اگنے والی ہر چیز فاخرجنا من ہو پھر ہم نے نکالا مین ہو اس سے خاجے منو من منل پھر ہم نے نکالا پانی سے سبزہ نخرجو جو منو ہبن پھر ہم نکالتے ہیں اس سبزے سے دانا مترا ایک دوسرے پہ چڑے ہوئے دانے ایک دوسرے پہ چڑے ہوئے وہ میننخلے اور ہم نکالتے ہیں ہم نکالتے ہیں مننخلے کھجور سے ہم نکالتے ہیں کھجور سے منتلے یا یعنی اس کے خوشوں سے کنوانن گچھے دانیتن نیچے جھکے ہوئے و جناتن اور ہم نے پیدا کیے باغات من آنابن انگوروں کے زیتون کے وررمان انار کے مشتبین آپس میں ملتے جلتے ملتے جلتے کس میں شکل میں صورت میں ذائقے میں وغیرہ متشاب اور کچھ ایسے جو ملتے جلتے نہیں ہیں ان کا رنگ الگ ہے ذائقہ الگ ہے انضرو الاسماری دیکھو اس کے پھل کی طرف ایزا اسمارا جب وہ پھل لاتا ہے وہ یعنی اور دیکھو اس کے پکنے کی طرف یعن مصدر ہے جی پکنا مراد ہے پکنا ان نفیزہ لیکم لایات اس میں بڑی نشانی ہے یومن یقین کرنے والے لوگوں کے لیے منیب لوگوں کے لیے دیکھیں اللہ نے یہاں کیا کیا, کیا چیزیں دی ہیں جی دانے کو پھاڑنا گٹھلی کو پھاڑنا سورج اور چاند کا نظام بنانا بارش کا برسانا بارش کا برسانہ پانی کے ذریعے اناج سبزے کو پیدا کرنا کھجوریں ہو گئیں انگور ہو گئے زیتون اور انار ہو گئے یہ ساری چیزیں گنی اللہ نے یہ مبدہ ہے نفی شرک فیلی کا کہ یہ سب کچھ کرنے والے ہم میں اناج پیداوار ہمارے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر انہیں تقسیم بھی ہمارے نام پر ہونا چاہیے وجاللہ عشورکال جن نے شکوا جی شکوا شکوے کا مفہوم کیا ہوتا ہے میرے پیغمبر ہمارے دلائل دیکھ ہمارے سمجھانے کا انداز دیکھ اور ان کے کرتوت دیکھ بجائے ماننے کے یہ کدھر جا رہے ہیں یہ ہے جی شکوا اور انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے لیے شریک بنایا انہوں نے اللہ کا شریک الجنا جنوں کو بجائے ماننے کے جنات کو ہمارا شریک بنا دیا واہ خالہ کام واہ لیا حالانکہ اللہ نے ان جنوں کو پیدا کیا ہے خارا کو لہو بنین اور گھاڑ لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ازیر و نبن اللہ المسیح ابن اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بغیر علم بغیر دلیل کے یا بغیر علم معاذ جی حالت سے انہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے بیٹیاں بنائی اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں سبحانہ نہ ہو پہلا جواب پاک ہے وہ اور و بالا ہے وہ اما یسفون جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں یعنی اللہ کا بیٹا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ ان کی بات نہیں موڑتا اللہ نے کچھ اختیار ان کے حوالے کر دیے ہیں یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا اللہ اس سے پاک ہے بدی السماوات سماو دوسرا جواب جی نئی طرح بنانے والا ہے آسمان کو اور زمین کو بدی اس چیز کا پیدا کرنے والا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اسی سے بدت کا لفظ نکلا نئی طرح بنانے والا آسمانوں کو اور زمین کو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے انا یقون لہو ولاد تیسرا جواب کس طرح ہو سکتی ہے اس کی اولاد ولم تکن لہو سا بتن حالانکہ اس کی بیوی کوئی نہیں یہ تیسرا جواب ہے وہ خالہ کا کل شین چوتھا جواب اور اس نے ہر چیز کو بنایا اپنی بنائی چیز اولاد کیسے ہو گئی واہ اب کل شعین علیم پانچواں جواب اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے ظال اللہ اور ابو دلیل شکوہ جواب شکوا اس کے بعد سمرا دلائل صاحب کا <تصفح> یہ صاحب کا دلائل کا نتیجہ ہے جی یہ ہے تمہارا اللہ رب تمہارا یہی اللہ ہے رب تمہارا یہ جس کی سفتوں کا پیچھے تذکرہ ہوا لا اللہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی خالی کو کل شعین پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو فابدو او اسی کی عبادت کرو وہ کل شیین وکیل وہی ہے ہر چیز پہ کار ساز وکیل کار ساز لاتے کل ابسار نئی گھیر سکتی اسے آنکھیں کیا مطلب ہے وہ غیبی طاقت ہے وہ نظر نہیں آتا نہیں گے سکتی اس کو آنکھیں اور وہ گھیرے ہوئے ہیں سب آنکھوں کو حضرت صاحب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہاں کہتے ہیں دنیا میں اللہ کی ذات محض صفتوں سے معلوم ہوتی ہے دکھنے سے نہیں کہ آپ اس کو سامنے دیکھیں نہ اس کو پہچاننا ہے تو اس کی پہچان اس کی سفتوں سے ہوگی حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ نے میراج کی رات نبی پاک کا اللہ کو دیکھنا اس سے انکار کیے اور اس آیت کو انہوں نے بطور دلیل پیش کیا تھا حضرت عاشر رضی اللہ تعالی باہو الطیف القبیر اور وہ باریک بین ہے شاہ اللہ نے مینا کیا مہربان ہے شاہ ابد القادر صاحب نے میں نہ کیا بھید جانتا ہے الخبیر خبردار ہے آگاہ ہے قد جا کم بسا ربکم کو تحقیق آ گئی ہیں تمہارے پاس بسا بصیرت افروز باتیں بصیرت افروز دلائل آنکھیں کھولنے والی باتیں فمن اب سارا پس جس آدمی نے ان دلائل کو دیکھا فل نفسی اپنے فائدے کے لیے دیکھا دیکھا یعنی مانا ومن عامیہ اور جو اندھارا ان دلائل کو نہیں مانا فعلیہ اس کا بوجھ اسی پہ پڑے گا مان آل کنبے حفیظ میں تم پر کوئی نگے بان تو نہیں ہوں وقذالک نصرف کا نہ ماننے کی تیسری وجہ جی اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات توحید توحید کے دلائل کو واضح بیان کرتے ہیں والے یقولو وا زائدہ تاکہ مشرقین کہیں درستہ تو تو پڑھ کے آیا ہے. ہم توحید کے دلائل کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں کہ مشرقین کہنے لگیں درستہ سورت فرقان میں آپ نے پڑھا جی کالین کا فرو ان ہاضا اللہ اف کو نفترا ہو وہ آن علیہ کومن آخرون سورت فرقان آیت نمبر چار اس نے خود یہ چیز بنائی ہے اور اس کے بنانے پر کسی قوم نے اس کے ساتھ تعاون بھی کیا والے نبی نہ ہو بات اس طرح نہیں بلکہ مقصد سفصیل سے بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں اس کو انابت والے لوگوں کے لیے سمجھدار لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں اتبے او یا علیکم رب دلیل وحی تیسری پیروی کر اس چیز کی جو تیری طرف وحی کی گئی تیرے رب کی طرف سے کیا وہ وہی کی گئی لا لا لاہو بات وہی آ رہی ہے جی اکلی دلائل نقلی دلائل دلائل وہی تینوں چیزوں سے ثابت یہی بات ہو رہی ہے کہ لا الہ اللہ وعارض عن مشرقین اور اعراض کر شرک کرنے والوں سے و شاہ اللہ اور اگر اللہ چاہتا ما اشرق تو وہ شرک نہ کرتے کیا مطلب ہے جی؟ جبری ایمان مقصود ہوتا زبردستی کا ایمان تو وہ شرک نہ کرتے ماں اشراکو کے بعد لکھ لیں ولا قل لے وقم لیکن اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں میرے پیغمبر جبری ایمان مقصود نہیں مقصود آزمائش ہے آپ کے ذمے ہیں تبلیغ کرنا سو آپ تبلیغ کرتے رہیں مگر ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں بلکہ دلائل سے مسئلہ بیان کریں ولا وما جلنا کا علیہم حفیظہ نہیں بنایا ہم نے تجھے ان پر نگے بان و منت عالیہ بے وکیل اور نہیں ہے تو ان پر ذمہ دار ولا تصب الزینہ یدونہ مندون من اور نہ برا بھلا کہو ان کو جن کو وہ مشرق پکارتے ہیں اللہ کے سوا جن جن کی وہ پوجہ پاٹھ کرتے ہیں نا انہیں برا بھلا نہ کہو فیصب اللہ ادون ورنہ تو وہ مشرق بھی اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے ادون زیاتی کرتے ہوئے بغیر علم جہالت سے کافر اور مشرق بھی تو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو خالق مالک رازق موہی ممیت مدبر مانتے ہیں پھر اللہ کو انہوں نے کیسے برا بھلا کہنا ہے جی تو کچھ مفسرین نے کہا فی سب اللہ ایسب رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کو برا بھلا کہیں یا اللہ کو برا بھلا کہیں گے یعنی مومنوں کو برا بھلا کہیں مومنوں کو گالیاں دیں گے اور مسلمانوں کو گالیاں دینا اللہ کو گالیاں دینا کیوں وجہ گالیوں کی توحید ہے یعنی گالیاں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ مواہد ہیں تو کسی مسلمان کو گالی دینا مومن کو مواحد کو اس وجہ سے مشرق نے گالی دینی ہے نا کہ یہ مواحد ہے تو یہ در اصل کس کو گالی دینا ہو گیا اللہ کو تو یہاں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی پر ذاتی حملہ نہیں کرنا چاہیے مخالفین کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیں ان پر ذاتی حملے نہیں کرنے چاہیے بلکہ سنجیدگی کو معیار بنانا چاہیے سنجیدگی کو اختیار کرنا چاہیے کزا لزین عل امتن چوتھی وجہ ہے نہ ماننے کی نہ ماننے کی چوتھی وجہ اور اسی طرح ہم نے مزین کیا ہر فرقے کے لیے ان کے عمل کو عمل شرکیہ عمل بدعات والے عمل وہ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں وہ شرک کو عشق سمجھتے کرتے بدعات ہیں اور اسے بزرگوں کی محبت سمجھتے تو جو عمل ہیں ان کے شرکیہ بدت والے وہ مزین ہو گئے ان کی نگاہوں میں سمائل رب ام پھر اپنے رب کی طرف ہے لوٹ کے جانا ان کا پھر بتائے گا ان کو بیما کا نویا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ اکسم او بلا جاد ایمان جی اور قسمیں کھاتے اللہ کی پکی پکی قسمیں کیا لائنجا تم آیت اگر تم لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی نشانیاں تو ان کے پاس بڑی آ گئی تھی قرآن سے بڑی نشانی کیا تھی تو یہاں آیت پہ لکھیے منہ مانگی جو وہ مانگ رہے تیرا گھر سونے کا بن جائے تیرے باغات لگ جائیں تم آسمان پہ چڑھ جائے وہاں سے کتاب اتار کے لائے یہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی لو میں بیا تو وہ اسے مانیں گے کل جواب شکوا میرے پیغمبر کہ ان مل آیا تو اللہ بے شک ساری کی ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں یہاں سے ثابت ہوا کہ موجا اس کا فائل اللہ ہے موجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اللہ کے اختیار میں وہ مایو کو اور اے مسلمانوں کون سی چیز تمہیں بتائے یا اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر اناجات کہ جب وہ نشانی آ جائے گی نا جو یہ مانگ رہے ہیں لا یو تو پھر بھی نہیں مانیں گے یہ ضدی ہیں انادی ہیں ہٹ دھرم ہیں حجت بازی کر رہے ہیں ان کی منہ مانگی نشانی نے دکھا دی جائے نا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا ونو کلے بو آفیداتا واؤ تالیلی جی کیوں نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہم پھیر دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں کما لم یو کما لما یہ بھی تالیلی ہے کیوں پھیر دیں گے اس لیے کہ وہ نئی ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہیی بالقرآن قرآن بہی بن نبی و اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو فیتو یا ان کی سرکشی میں یا بھٹکتا ہوا اسی شرک کی وادیوں میں یہ بھٹکتے رہیں گے یہ زدی ہیں انادی ہیں ہٹ دھرم ہیں یہ حجت بازی کر رہے ہیں صحابہ کے دل میں آتا ہوگا نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی دکھا دو تو ہم مان جائیں گے تو یہ نشانی دکھا دی جائے نا تو یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو اللہ نے مسلمانوں کو تمبی کی بتایا کہ یہ زدی ہیں آگے اس کو پھر بیان کیا جی میرے پیارے پیغمبر اور اے مسلمانوں ان کے اناد کی حد ہو گئی ہے و لو انا نزل نہ اور اگر ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے و کل اور باتیں کرنے لگ جائیں ان سے مردے وہ شرنا علیم کلّہ اور ہم ہر چیز جو وہ چاہیں ہم اٹھا کر لے آئیں کوبولن ان کے سامنے یا ہم زندہ کر دیں ان پر ہر چیز کو سامنے ما کانو لو مینو تو یہ ایمان نہیں لائیں گے ہرگز ماننے والے نہیں ہیں یہ مردے بولنے لگ جائیں فرشتے اتر آئیں کائنات کی ہر چیز اٹھا کر ہم ان کے سامنے رکھ دیں تو یہ ہرگز ماننے والے نہیں اللہ یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ یہ کس سے سکھنا ہے یعنی ان کی تقدیر بدل دے مگر یہ کہ چاہے اللہ ان کی تقدیر بدل دے یا مگر یہ کہ چاہے اللہ جبری ایمان دے دے ولا کن اکثر ہوں لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں نا یجہلون نادان ہیں مشرقین کی ضد کا ذکر ہوا مشرقین کے اناد کا ذکر ہوا جن لوگوں کے سامنے قرآن کھلے ہوئے جتنے آباب بھی ہیں خواتین ہیں مرد ہیں نوجوان ہیں ہمارے مسلک کے دوست ہیں یا دوسرے مسلک کے ہمارے احباب ہیں وہ آٹھویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے آٹھویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس پر وہ غور کریں کلامہ جی. حم الموتا پہ غور کریں یعنی ناممکن چیزوں میں سے گنا ہم اتاریں ان کی طرف فرشتے ناممکن ہے باتیں کریں ان سے مردہ ناممکن ہے. تو اس کے مقابلے میں قصے اور کہانیاں اور موضوع روایتیں اور چٹکلے بزرگوں کے قصے بیان کرنا کہ فلاں بزرگ مزار پہ گیا تو اندر سے یہ آواز آئی فلا فاتحہ پڑھنے لگا تو اندر سے مردے نے یہ کہا تو یہ ساری چیزیں اس آیت کے ہوتے ہوئے کس طرح قابل تسلیم ہے جی پکزا لک جل کل نبی نہ ماننے کی پانچویں وجہ جی اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین شیتانوں کو سرکشوں کو ال ان سے وال جن یعنی انسان بھی اور جن بھی جنوں میں سے سرکش اور انسانوں میں سے سرکش انہیں ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا یو ہی باز ہم الا سکھاتا ہے ایک ان کا دوسرے کو زخر و سنہری باتیں خوشنما باتیں گرورن دھوکا دینے کے لیے وہ جو سر کا شیتان ہوتے ہیں نا نبی کے دشمن ہوتے ہیں اور سرکش آدمی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں شرکیہ باتیں بدت کی باتیں سنہری باتیں دھوکہ دینے کے لئے کہ اس نے جب کہا کہ میں شیخ عبد القادری اانی کا دھوبی ہوں تو یہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے آئے اور کہا من رب تمہارا رب کون ہے اس نے کہا یہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے تم بتاؤ کہ جب آدم کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا تھا تو تم نے اس پر اعتراض کیوں کیا تم کون ہوتے ہو اعتراض کر فرشتے اللہ کے پاس گئے وہ اس کا جواب مانگتے ہیں اللہ نے کہا پھر دو جواب فرشتوں نے کہا ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر فرشتے آ فرشتوں نے کہا بھئی ہم معذرت کرتے ہیں اس نے کہا اب معذرت اس طرح قبول نہیں ہوگی اب معذرت اس طرح قبول ہوگی کہ جتنے بھی شیخ عبد القادر جی کے مرید قیامت تک مریں گے نا ان سے تو حساب نہیں تو یہ معاہدہ طے ہوگا یہ ہیں زخرف کولے قرورا سنہری باتیں فریب دینے کے لیے ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں و لوشا کا اور اگر چاہتا تیرا رب وہ ایسا کبھی نہ کرتے یعنی جبری ایمان مقصود ہوتا نا تو ایسے بکواس کبھی نہ کرتے فضا پس بس چھوڑ دے ان کو وہ مائی اور جو کچھ وہ افتراع کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے والے تصای لائیے آفادت الزینہ لا یو مینا یہ جو یو ہی باز ہو ملا باز ہے اس کی پہلی علت ہے پہلی غرو یہ علت اول ہے جی یو ہی کی علت اول ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے والے تسگاہ اس کی دوسری علت ہے جی تاکہ مائل ہو جائیں اہیے الہیے ضمیر مجرور راجے بسوے زخر و فل قول کے تاکہ مائل ہو جائیں ان سنہری باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے والے یرزو ہو اور اس لیے تاکہ وہ اس کو پسند کریں والے یک اور اس لیے کہ وہ کمائیں ماہ مختاری جو وہ کما رہے ہیں یا تاکہ کرتے رہیں برے کام ماؤ مقترفون فون جو برے کام وہ کر رہے ہیں اس پر جمے رہے ہیں کرتے رہیں غیر اللہ اب تغی حکمن خطاب نبی پاک سے ہے اور اس کے بعد آگے دلیل نکلی آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے مشرقین نے مشرقین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو جھگڑا ہے یہودیوں کے کسی بڑے عالم کو اس میں سالس بنا لیں تو وہ یہودی عالم جو فیصلہ کر دے ہم اس کو مان لیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے افاغیر اللہ ہے کیا اللہ کے سوا اب تغی حقامن میں کسی اور کو منصف مان لوں حکمن فیصل باہو ولزی انزل علیہ کمل کتاب اور اسی نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب مفصلن واضح قرآن اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو منصف اور سالس مان لوں ولزی نہ نا آتی ناؤمول کتاب دلیل نقلی تیسری آز اہل کتاب اور جن کو دی ہے ہم نے کتاب وہ جانتے ہیں انہو ہو کہ بے شک وہ قرآن منزل امر ربک اتارا ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے بالحق سات حق کے فلا تک من منل ممترین اے قرآن کے سامے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو نبی پاک سے خطاب نہیں ہے ہر قرآن کا محاطب اور اگر نبی پاک سے ختاب ہونا جی تو پھر میں یہ ہوگا کہ آپ اس بارے میں شک نہ کریں کہ یہ جانتے نہیں یہ یا یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے کالے مت ربے کا سد اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سدکند صدق سدک اور عدل کے ساتھ لا مبدل علی کل کلماتی کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اس کے کلام کو کامل اور مکمل ہے تیرے رب کی سچی اور انصاف والی بات واہ سمی الم یہ ہے جی کالے ربک وہ تیرے رب کی بات جو پوری ہو گئی سدکن و وہ بات یہ ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی اللہ ہے اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی اللہ ہے زجرج ان تینوں دلائل کے بعد ہم نے مسئلے کو واضح کر دیا اقلی دلائل کے ساتھ نقلی دلائل کے ساتھ دلائل وہی کے ساتھ ان کے شبہات کے بھی ہم نے جواب دے دیے اس کے بعد اگر توتے اکثر منفل عرضے آپ پیروی کریں گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں دنیا کی اکثریت ان کی آپ پیروی کریں گے یوز الو قان سبیل اللہ تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے تبیون اللہ ذنا وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی اور آپ کے پاس تو وہی آتی ہے ان کے پاس گمان ہی گمان ہے جھوٹ ہی جھوٹ ہیں اور آپ کے پاس وہی ہے یخ رسون اور نہیں ہے وہ مگر جھوٹ بولتے شاہ عبد القادر نے میں کیا اٹکل دوڑاتے یخ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اولاد کی نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف شرک کرتے ہیں مخلوقات میں سے نیک بندوں کو اللہ کا سانجی بناتے ہیں حق کا معیار حق کا معیار اقلیت اور اکثریت پہ نہیں ہوتا حق کا معیار دلائل پہ ہوتا ت پر یہاں کیا کہا وین توتے اکثر منفل ارض یوز لوک اگر آپ نے اکثریت کی پیروی کی نا کہ جس طرف اکثریت جا رہی ہے آپ ان کی بات مانے تو یہ تو تجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے بھٹکا دیں گے تو یہ کوئی معیار نہیں ہے جی کثرت میں یار نہیں ہے حق کا اور یہ جو ہماری جمہوریت بی, بی ہے یہ جو نظام ہے ہمارا جمہوریت کا یہاں بھی تو اکثریت کی بات مانی جاتی اور قرآن کہتا ہے ان توتے اکثر من یوز الوک ان ربا کا ہوا عالم و میں یوزلو انصبیلی ہی بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کون بھٹکتا ہے اس کے رستے سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو سورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا جی پہلے حصے میں کیا تھا جی نفی شرک اعتقادی اس کے لیے گیارہ دلائل اکلی دو دلائل نکلی اور تین دلائل وہی وہ سارے بیان ہو گئے جی یہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جی جس کا عنوان ہے نفی شرک فیلی ورنا آپ اس کا ترجمہ کریں یہ جو آیت اگلی آ رہی ہے اللہ کہتے ہیں اگر تو کہا مانے گا اکثریت کا تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی وہ تو گمان کے پیروکار ہیں اور جھوٹ پر سارے مذہب کا دار و مدار ہے تیرا رب جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے اور تیرا رب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے جس جانور پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ بظاہر تو اس کا کوئی ربط نہیں بالکل غیر مربوط ہو گئی ہے قلم یہ کیا شروع کر دی اللہ نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح قرآن کو سمجھا بندہ حیران ہو جاتا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے رحمت کی برکھا برسائے کس طرح مربوط کرتی ہے فرمایا شرک اعتقادی کے بعد نفی شرک فیلی شرک اعتقادی بھی نہ کرو اور شرک فیلی بھی نہ کرو فکل و ممازوں کے رسم اللہ علیہ نفی شرک فیلی میں پہلا عنوان تاہری مات الحبات بحیرہ صاحبہ وسیلا حام اس کا گوشت نہیں کھانا اس کا دودھ نہیں دونا اس پر بوجھ نہیں لادنا فرمایا کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ان کن تم بے آیات ہی مومن مومنین اگر واقعی ہو تم اللہ کی ایتوں پر ایمان رکھتے تو پھر تیری العباد کو توڑ دو مالکم لاتا کلو ممازو کے رسم اللہ لئی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں کھاتے اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ جو لوگوں نے اپنے طور پہ اپنے بزرگوں کے نام پہ حرام ٹھہرا دی ہیں چیزیں وقت فسال اللہ حالانکہ اللہ کھول کے بیان کر رہا ہے تمہارے لیے جو چیزیں اس نے تم پر حرام قرار دی ہیں اللہ مز تو تم مگر جس وقت تم لاچار مجبور ہو جاؤ ان حرام چیزوں کی طرف یہ نیازات الباد کا ذکر ہو گیا جی اجمالا اجمالن نیازات العباد میں نے فصلہ کا میں ماضی کا نہیں کیا جی اللہ بیان کر چکا ہے بیان کر رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں یہ اللہ نے تم پر بیان کر دی ہیں تو یہ سورت معاہدہ کے پہلے رکوع میں جو اللہ نے چیزیں بیان کی ہیں مردار ہو گیا خون ہو گیا خنزیر ہو گیا غیر اللہ کی نیاز ہو گئی گلا گھنٹ کے مر گیا سینگ لگنے سے مر گیا اوپر سے گر کے مر گیا وہ مراد ہے لیکن سورت معاہدہ تو انام کے بعد اتری انام پہلے اتری وہ بعد میں اتری حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورت نال مراد ہے سورت نال میں جو چیزیں حرام تھیں وہ گنی مگر سوال یہ کہ نال سے زیادہ تو خود سورت انعام میں حرام چیزوں کی تفصیل موجود ہے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ سورت انعام کی آیت نمبر اکیاون ایک سو اکامن اور آیت نمبر ایک سو بامن ان میں اللہ نے ماں ہر کو بیان کیے تو اب فصلہ کا معنی کیا کریں گے بیان کر رہا ہے جیسے سورت نور میں آپ نے پڑھا سورت انزل نہ ہا و فرض نہ ہا تو وہ کیا میں کی ہے اتار رہے ہیں وہ کثیرا اور بے شک بہت سارے لوگ وہ بہکاتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم بغیر دلیل کے رب جانتا ہے حد سے نکلنے والوں کو وزارو ظاہر ال اس میں وبات نہ ہو چھوڑ دو کھلا گنا و بات نہ ہو اور چھپا گنا یا تو یہ عام ہے جی گنا کھلا ہو واضح ہو یہ بھی چھوڑ دو اور جو چھپ کے گنا کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ بحث شرک فیلی کی آ رہی ہے تو ظاہر ال اسم سے مراد ہوگا شرک فیلی وہ ظاہر ہوتا ہے اے بکرہ ذبح کیا نیاز دی طواف کیا سجدہ کیا یہ بات شرک اعتقادی اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے دل کے ساتھ غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنا انہیں حاضر ناظر سمجھنا انہیں مختار کل سمجھ تو ظاہر گنا شرک فیلی باطن گنا شرک اعتقادی سب کو چھوڑ دو بے شک جو لوگ کماتے ہیں گنا ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کی کمائی کا ولاکلو مما لم يَذْكُرُ اسم اللہ علیہ یہ آ جی نیازات العباد مت کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا انحولا فسکون اس کا کھانا فسک ہے نشیاتی نا اور یقیناً جو شیطان ہے لو ہونا وہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں الاولیا اپنے دوستوں کے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. یعنی انہیں دلیلیں سکھاتے ہیں لے یو تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں شیطان انہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ان کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں یہ دلیل دو یہ دلیل دو یہ دلیل دو مشرقین نے جب ان محرمہ علیہ کمل مئی اتری تو مشرقین کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا اور مشرقین نے کہا کہ اللہ کا مارا ہوا جسے اللہ نے مار دیا وہ حرام ہے اور جسے تم خود مارو ذبا کرو وہ حلال ہے واہ بھائی واہ تمہارا کیا بھائی مذہب ہے یہ ہے جی شیطانی وسوسے سے و ان اتا اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی عقائد باطلا میں وہ جو ان کے باطل عقائد ہیں شرکیہ عقائد ہیں ان میں تم نے ان کی اطاعت کی ان لمشرے تو تم بھی مشرے کو آبا من کا میتن مومن اور کافر کی مثال سات بشارت اور تخویف بھلا جو شخص تھا مردہ یہ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا میتن اے کافرن یہ ناؤ ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی ایمان کی توفیق دی وجال نالہ نورن اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور توحید روشنی یمشی بھی فناس چلتا ہے اسے لے کے لوگوں میں توحید کے دلائل کم مسلو فضعلمات وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہیں بخارج مینا ان میں سے نکلنے والا نہیں اندھیروں سے نکلنے والا نہیں مشرق تو یہ مومن اور مشرق برابر ہو سکتے ہیں کزال کافرین یہ چوتھی نہ ماننے کی وجہ کا ایاد ہے جی نہ ماننے کی چوتھی وجہ اس کا ایاد ہے اسی طرح مزین کیا گیا کافروں کے لیے ان کے شرکیہ اعمال کو قزال ق جال نافی کلے کر یتن نہ ماننے کی چھٹی وجہ جی نہ ماننے کی چھٹی وجہ اور اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر بستی میں اکابرا وہاں کے بڑے لوگوں کو مجرمیہ وہاں کے مجرم اکابر چودھری سردار مالدار وہ نبیوں کے مقابلے میں آ آپ نے جگہ جگہ پڑا ہوگا فکال ال ملازین کا فاروم ان قومی لے یم تاکہ وہ فریب کرتے رہیں اس بستی میں ولی اللہ صاحب نے میں نے کیا فساد کنیت تاکہ وہ اس بستی میں شرک اور کفر پھیلا کے فساد کرتے رہیں پما یم کرون اللہ اور وہ ضرر نہیں کرتے فریب نہیں کرتے مگر اپنے آپ کے ساتھ اور اس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ بل آخر اس کی سزا نقصان ہی کو ہوگا نہ ماننے کی وجہ یہ کہ وہ چودھری اور سردار وہ نبیوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور قوم کے جو نیچ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ بات کو تسلیم نہیں کرتے ویدا جات ان شکویج اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی آیت ان آیت ان قرآن کی آیت کالو تو وہ کہتے ہیں لن مینا ہم ہرگز نہیں مانیں گے حتہ نو اتا مسلما اوتیا رسول اللہ یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مثل اس کے جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو یعنی جو پہلے نبیوں کو معائزے ملے تھے نا اسی طرح کا معائزہ ہمیں دکھاؤ یہ میں نے جی اللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے ہی یجال یجالو رسالت اس نے کس جگہ پہ رکھنی ہے اپنی رسالت اپنا پیغام کس پر اتارنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے جس طرح رسالت کی اہلیت کو وہ جانتا ہے اسی طرح جانتا ہے کہ کون سا موئزہ کس کو عطا کرنا ہے یہ جو آئے تین جی جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس پر ذرا غور کریں گے ہتانوتا مسلما اوتیا رسول اللہ اللہ عالم یہاں اللہ دو جگہوں پہ اکٹھا آ گئے اوتیا رسول اللہ اللہ عالم تو یہ دو جگہوں پہ جو اللہ کا نام آیا سورت انعام کو پڑھتے ہوئے ان دونوں ناموں کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے گی اللہ اس کو قبول فرمائیں الَّذِينَ الزین ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو گناگار ہیں ذلت اللہ کے ہاں جو ہٹ دھرم ہیں حجت بازیاں کرتے ہیں ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ یہ چیز دکھاؤ اور پہنچے گا مجرموں کو شدید عذاب بیما کانو یم قرون اس وجہ سے کہ وہ ہیلے بنایا کرتے تھے مکرو فریب کیا کرتے یہ جو معاج ہے یہ حالت بیداری میں ہوا ہے اور اسی وجود کے ساتھ ہوا ہے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ اسے لفظ سبحان سے شروع نہ کرتے اور مشرقین مکہ اس کا مزاق نہ بناتے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لات کے متعلق سخت جملے کہے ہیں تو یہ ہدے میں جب اس نے نبی پاک کی گستاخی کی اور بار بار آپ کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لایا اور اس نے یہ جملے کہے کہ یہ جتنے لوگ تیرے ارد گرد کھڑے ہیں مصیبت کے آنے پر یہ تیرے پاس سے بھاگ جائیں گے اس وقت حضرت اوبکر نے یہ جملے کہے تھے جی فوت شدہ نمازوں کا کفارہ کوئی نہیں ہے جی بس جو پڑھ لی ہیں کزا کر لی ہیں ٹھیک ہو گیا ورنہ اللہ سے معافی مانگی جائے مغفرت طلب کی جائے گندم کے بدلے گندم تو دے سکتے ہیں لیکن برابر سرابر یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ بیمار ہیں ان کے لیے صحت کے لیے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو گل محمد اللہ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جی ایک مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو اہل حق مت کہو کیونکہ ہمیں کیا پتہ ہے کون حق ہے کون نہیں ہمیں تو پتہ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور ہمیں پتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو جو جو عقیدہ ہم نے اپنایا ہے توحید والا یہی عقیدہ حق ہے اور اہل حق کا ہے کچھ لوگ آزر کو حضرت ابراہیم کا چچا کہتے ہیں قرآن جب بار بار لے ابیے لے ابیے یا آبات یا آبات بار بار قرآن کہتا ہے تو پھر باپ کا لفظ چھوڑ کے مجازی میں نہ مراد لینا یہ کہاں کا انصاف ہے جو عورت اپنے شور کی بات نہ مانے بار بار کہنے کے بعد تو شریعت کیا کہتی ہے شریعت یہی کہتی ہے کہ اسے پیار سے سمجھایا جائے بستر الگ کیا جائے اور تیسرے درجے میں جا کے اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے تازیت کا شری طریقہ کیا ہے ہاتھ وہاں جا کے نہیں اٹھانے چاہیے ایسے جملے کہنے چاہیے جس میں وہ رسا کے لیے صبر اور فوت ہونے والے کی مغفرت کے لیے دعا شامل ہو جائے نماز پر جو کعبہ کی تصویر ہوتی ہے اس پر بیٹھنا کیسا ہے کوئی حرج نہیں ہے نماز تراویح دو حافظ پندرہ پندرہ پارے, پارے کر کے دس دس تراوی میں اگر پڑھانا چاہیں پڑھا سکتے ہیں جی کوئی حرج نہیں کتاب شریعت اور نبوت میں کیا فرق ہے یہ تو بہت آسان سی بات ہے نبوت جو اس نبی کو عطا کی گئی اور کتاب جو اس نبی پہ اتاری گئی اور شریعت وہ راستہ حکمت جو اس نبی کو عطا کی گئی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ موجودہ مشرقین کو اہل کتاب کے حکم میں مانتے تھے جی ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ موجودہ اہل کتاب مشرقین اہل کتاب کے حکم میں شامل ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر دعا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے صرف ایک روایت اس میں ملتی ہے کہ اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر صورت بکرا کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑا جائے اور وہ بھی آہستہ پڑھا جائے اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کی جائے جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آج کا انکار نہیں کیا ہے جی یہ غلط الزام ان پر لگایا گیا ہے جی اگر کوئی امام ایسا بیمار ہے جس کی وجہ سے یہ شک پڑتا ہو کہ اس کے کپڑے پلیت ہو گئے ہوں گے یا وضو اس کا باقی نہیں رہتا ایسی بیماری اور ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو مستقل امام نہیں بنانا چاہیے ہاں کل چھٹی ہوگی کل کا سبق نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ پرسوں اسی وقت ساڑھے آٹھ بجے سے لے کے ایک بجے تک پرسوں ان شاء اللہ سبق ہو گا <تصفيق>